انسان بڑا جلد باز ہے اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو سمجھتے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے دیکھیں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں جو کام شروع کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں فوراً ہو جائے فوراً ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہر کام تدریج کے ساتھ ہوا کرتا ہے وقت لگا کرتا ہے اس کام کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات بتائی کہ دیکھو دن دن اور رات کا آنا یہ ایک نشانی ہے نا یعنی یہ نشانی ہے دن کا آنا رات کا آنا یہ دو نشانی ہیں تو رات کی نشانی کیا ہے وہ تو اندھیرا رات کی نشانی اور دن کی نشانی کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے رات کی نشانی کو اندھیرا کر دیا اور رات کی نشانی کو روشن کیا ہے دن کیوں ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرے لوگ نکلتے ہیں نوکریوں پہ نکلتے ہیں کام کے لیے نکلتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اسی طرح یہ دن رات کے آنے سے انسان کو سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے سے ہوتا ہم کہتے ہیں نا اب سورج غروب ہو گیا جب سورج غروب ہو گیا تو تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی تاریخ کی بات کر رہا ہوں اسلامی تاریخ ایسے تبدیل ہوتی ہے جس وقت سورج غروب ہوتا ہے تو اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جی یکم رمضان آ گیا یا رمضان شروع شوال کا جو ہے شعبان شا کا جو ہے کا سورج غروب ہوتا ہے آخری 29 یا 30 کا اور چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی رمضان شروع ہو گیا تو گویا کہ یہ رات اور دن کا جو آنا ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات کا پتہ چلتا ہے اور دوسرے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہینہ, مہینوں کا چینج ہونا سالوں کا چینج ہونا اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ہر چیز کو آیا ہوا ہے ہوا اور ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے اس شخص کے جو عمل کا انجام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے گلے میں سے چمٹا دیا ہے ہر شخص کے مال ہیں اس کا انجام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گلے سے ہم نے چمٹا دی ہے کیا مطلب کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں فرشتے ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں ٹھیک تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں یا تو اچھے کام کریں گے یا برے کام کریں گے فرشتہ کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے کیا آئے گی یہ نامہ امال انسان کے سامنے کھول دیا جائے گا حضرت قطع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بھی اپنے نام امال پڑھنے کی اس کی صلاحیت ہو جائے گی قیامت کے دن تو گویا اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ہم نے ہر آدمی کا جو شخص کے جو عمل کا انجام ہم نے اسے گلے سے چمٹا دیا ہے کہ اس کے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں یعنی آم امال لکھے جا رہے ہیں ٹھیک اور انسان کھلا وہ دیکھ لیا قیامت کے دن اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی پڑھو اپنا ذرا ناما مال تو پڑھو تو تم آج خود اپنے اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو ہر انسان کو پتا ہوگا میں کیا کچھ کر کے ہوں جب طالب علم بیٹھتا ہے نا امتحان کے لیے جا کر تو طالب علم کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کتنا آتا ہے ایسے ہی جب ہماری جب پیشی ہوگی اللہ کے سامنے تو ہر آدمی کو پتا ہوگا کہ میں کیا کچھ دنیا میں کر کے آیا ہوں کہیں گے بھئی پڑھ لو اپنا نامہ ذرا پڑھو جو تم نے کیا تھا آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو اور جو شخص بھی سیدھی راہ پر چلتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ ہی اپنے نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے پھر ایک جو آگے بات وہ بتائی جائے گی وہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بندہ یہ کہے ٹھیک ہے یار تم گنا کرتے رہو کہ جو گناہ کرے گا اس نے خود ہی اپنے اٹھانے اس بوجھ کا تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے دنیا میں تو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی آدمی کے پاس بوجھ زیادہ ہے آپ اسے لے لیتے ہیں لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا ہر آدمی نے اپنے بوجھ کو اٹھانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اپنی سنت بھی بتا دی کہ ہم کبھی بھی ہم اس وقت تک کسی کو بھی اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ کوئی پیغمبر ان کے پاس آ نہیں جاتا پیغمبر آ جاتا ہے پیغمبر سمجھاتا ہے لیکن قوم مانتی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر عذاب آیا کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ویسے ہی اذاب کر دیا جائے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نافرمانی شروع کر دیتے ہیں یعنی ٹھیک ہے نا یعنی حکم تو دیتے ہیں ان کو بھی ایمان لے آؤ تات کا حکم دیتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ تات کرو لیکن وہ لوگ نافرمانی شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان پہ بات پوری ہو جاتی ہے یعنی انہوں نے خود اپنی خود جان بوجھ کے حکم کی پیروی نہیں کی نافرمانی فرمانی کی پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب لیا کرتبا برباد کر دیا کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا اس میں چلے گا پھر یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ حضرت نول علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے ہلاک حضن علیہ السلام کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے پھر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ جو شخص دنیا کے فوری فائدے چاہتا ہے جو دنیا کا فوری فائدہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کہتے ہیں جتنا اس کے لیے جتنا ہم چاہتے ہیں نا جتنا ہم چاہتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں یعنی کہ جتنا وہ چاہتا ہے تو انسان جو جلدی چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم جتنا ہم چاہتے ہیں ہم اس کو دے دیا کرتے ہیں دنیا ہی کے اندر اور آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے لیکن جو شخص آخرت چاہتا ہے جو شخص آخرت چاہتا ہے دیکھیں دنیا جو آدمی دنیا چاہے گا اللہ کہتے ہیں جتنا میں چاہوں گا نا میں اتنی دے دوں گا اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں لیکن جو آخرت کا طالب ہے اس کے لیے کوشش کرنے والا ہے ٹھیک ہے مومن تو ایسے لوگوں کی کوشش کو اللہ تعالیٰ پوری کردانی کی جائے گی ایسے لوگوں نے کوشش کی ایسے لوگوں کی ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا دنیا میں کیا ہوگا دنیا میں دنیا بھی ہم ان کو نوازیں گے ان کو دنیا بھی نوازیں گے نا؟ اور یہ جو ہے سارا کا سارا آگے جو ہوگا نا یہ آپ دیکھ لیجئے آ جائیے ذرا وایس اوکے واسو کے حکومت نمبر دو سورہ بنی اسرائیل پندرواں پارا گیارہ آیت نمبر گیارہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ سریسرا دونوں لکھے جاتے ہیں بنی اسرائیل بھی لکھا جاتا ہے سورہ سریسرا بھی لکھا جاتا ہے پندرہواں پارہ میں کچھ سٹارٹ ہوتا ہے اس کا دوسرا رکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا دو یہ مانگنے کی بات ہے یہ مانگنا ٹھیک ہے نا مانگنے سے وَيَدُ دل بِالشَّرِّ بشرے بِالْخَيْرِ اور انسان برائی اسی طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے ویاد ال انسان مانگتا ہے بشر کو بشرے دع بِالْخَيْرِ جیسے اسے خیر مانگنی چاہیے تھی ویسے ہی وہ برائی کو بھی مانگتا ہے یہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا اس بارے میں کافر آتے تھے حضور حیثیم سے کہتے تھے کہ عذاب لے آپ عذاب لے تو انسان اسی طرح ہی برائی مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے وَقَانَ اور انسان بڑا جلد باز واقعہ ہوا انسان بڑا جلد باز واقعہ ہوا ہے آ یا اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے نل لارا آ یا تئی ہم نے بنا دیا رات کو اور دن کو دو نشانیاں پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا یعنی رات کی نشانی کو تو اندھیری ٹھیک ہے نا تو یہ کیا آتا ہے یعنی یہ آ جائے گا وجا الارا آئی نے ف مہونا آ وَجَعَلْنَا لے لے و ٹھیک ہے نا تو اب دیکھیے ذرا رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا یعنی ٹھیک ہے نا اور کیا ہوتا ہے لتب تح مِنْ رَبِّكُمْ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو رات کے وقت انسان آرام کرتا ہے دن کے وقت انسان روزی کی روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل سے کیا اور کیا ہوتا ہے ولیطا لمح سنینا وال اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی کا حساب معلوم ہو سکے عدد سینا وال حساب تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی مہینوں کا حساب تمہیں اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے وہ کل لش ان اور ہم نے ہر ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہم نے ہر, ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا دوبارہ دیکھیے آیت کو آیت نمبر بارہ وجا الارا آئ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کر دیا آئی لے وجا النا آ یتن پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا آیتن نہارے مبصرا دن کی نشانی کو روشن کر دیا لگو فضل میں رب تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو و عَدَدَ السِّنِينَ عددینی حساب اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی کا اور حساب معلوم ہو سکے سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو سکے وکل شَيْءٍ ان تَفْصِيلًا اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا نا یہ اب آگے آیت نمبر تیرہ آئت نمبر تیرہ کل انسان أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي رہی انوکی ہی أَلْزَمْنَاهُ کل الزمنا کا مطلب ہے چمٹانے کے مانا ٹھیک ہے نا انک گردن کو کہا جاتا ہے ان اسے کہا جاتا ہے یعنی گلے کو گردن کو کہا جاتا ہے انک گلا یا گردن لفظ استعمال کیا جاتا ہے الزم ناہ چمٹانے کے معنی پا یعنی اس شخص کے انجام اس شخص کے انجام جو ہے پا اس شخص کا انجام یعنی عمل جو کرے گا اس کا انجام اور منشورا کا معنی منشورا کا مطلب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں منشور منشور تو یہ منشور منشور سے مراد کیا ہوگا کھلا ہوا کھلا ہوا نشر کرنا ہم کہتے ہیں جی اس بات کو نشر کر دیجئے کھول دیجئے اس بات کو آگے پہنچا دیجئے تو منشور سماج کھلا ہوا ہے کل زمنا کہ شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے انسانٍ ألزمناهو ألزمناهو کہ ہم نے چمٹا دیا تا رہ فی ان ہی اس کے عمل کا انجام اس کے گلے سے ہم نے چمٹا دیا ہے وہ نخ نخ رجو لہو یوم قیامت کتاب کتاب منشورا اور قیامت کے دن ہم اس, اس کا عمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے وہ نخ لہو ہم نکال دیں گے اس کے لیے یومل قیامت قیامت کے دن کتاب ان سے مراد ایک تحریر کی شکل میں سمجھے نا کتاب ہے یہ ایک کتاب کی شکل میں یلقاہ قاہ منشورا اس کے سامنے لے آئیں گے کتابیں یلقاہ اس کے سامنے کر دیں گے منشورا جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا وہ کھلا ہوا سامنے دیکھ لے گا ہر چیز پڑی ہوگی اب جب سامنے آ جائے گی پھر اللہ کیا کہیں گے اک کتابک اکرا کہا جائے گا اسے لو پڑھ لو اپنا نامال ام نام آم نام آم اکرا کتابک اپنا امال نامہ تو پڑھو کفا بن اف کفا بینف سکل یوما علیک آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو جب نامہ نامال سامنے آئے گا بندے کو پتا چل جائے گا کہ بھائی میرا ریزلٹ تو آ گیا پتا چل گیا مجھے کہ سارے ہر ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی تو ہر انسان فوراً دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ بھائی اتنے میرے نیکیاں بن رہی ہیں اتنے میرے گناہ بن رہے ہیں تو میرا کیا ہونے کیا میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہر انسان اپنا نامہ امال دیکھ کر خود حساب لے سکتا ہے جب دیکھے گا پتا چل جائے گا اس کو ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی منحتا فن نما یہ تدیل جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے منحتا جو سیدھی راہ پہ چلتا ہے فعن نما یہ تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے لام آتا ہے فائدے کے لیے ٹھیک ہے نا روف جارا میں سے آتا ہے نا روف جارا میں سے لام بھی ہے حروف جارا میں سے لام بھی ہے لام آتا ہے تو فائدے فائدے کے معنی اس میں ہوتے ہیں اور جب اللہ آتا ہے نا الا تو اس میں ہوتا ہے نقصان کے معنی نقصان کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اللہ نے کہا نا منہ تدا فن شخص سیدھی راستے جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے ورنہ آپ کہیں گے یہ کہ فائدے کے معنی کہاں سے آ رہے ہیں تدیلی نفس ہی اپنے نفس کے فائدے کے لیے چل رہا ہے لام آ نا فائدے کے معنی ومن ضلع یز اللہ علیحا اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے لیکن اللہ آیا نا یہاں پر علیحا علیہ ہا امیر سے نفس کی طرف لوٹ رہی ہے نفس عربی میں نفس مونس ہوتا ہے نفس مونس یہ ہے تو جو اپنے اپنے نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے آگے ولا تزیرو ولا تزیرو واض وزر اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ولا تزیرو وزارا یا زیرو وزارا نا یہ تو فیل ہے واضح اس میں فائل ہے واضح اس میں فائل بوجھ اٹھانے والا ولا تزیرو کوئی نہیں اٹھائے گا واضح رتن بوجھ اٹھانے والا وزر اخرا کسی اور کا بوجھ ہر انسان گویا اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا ولا تزیر واضح وزر اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وما کننا معذبین وما کننا معذہ نب اقار رسولہ اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں حتہ نب ایسا رسولہ یہاں تک کہ ہم پیغمبر نہ بھیج دیں ہم کبھی عذاب نہیں دیتے ہم پہلے دعوت کو پہنچاتے ہیں بات پہنچ جاتی ہے پھر وہ نہیں مانتا پھر اس کے اوپر عذاب آیا کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کہیں جی اللہ تعالی نوز باللہ اللہ تعالی کو کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا پہلے بات پہنچا دی جاتی ہے جب نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہم اس کو پھر عذاب آیا کرتا ہے اب آیت نمبر سولہ آ گئی آیت نمبر سولہ اس کے مشکل الفاظ اس میں کچھ زیادہ ہیں تو مشکل الفاظ سمجھیے گا مشکل الفاظ وہ ہیں جو واضح رتن سے مراد آ گئے نا نفسن نفسن مطلب یہ ہے کہ نفس کی وجہ سے نا نفسن کوئی جان اس کی وجہ سے واضح رتن اس مونس کا سیکارا ہے ہاں یہی ہے نا یہ مطلب انجام سے مراد اس کے مراد کیا ہو جائے گا انجام انجام نمبر سولہ اس میں دیکھیے جائے گا ہلاک کرنے کے معنی ہلاک کرنا کریتن یتن کریا سے مراد بستی کریتن سے مراد بستی ویسے اوکے سے مراد بستی ہوتی ہے امرنا امرنا سے مراد امرنا امر تو امرنا جمع متکلی ماضی کا سیگا نا تو یہ مراد کے تو خوشحال لوگ یعنی جائیں گے جو اس بستی کے اندر جو خوشحال لوگ ہیں فساکو سے مراد کی وائس بریک ہو رہی ہے دیکھیے باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وائس دیکھیے ہاں جی دیکھیے ذرا اس کو فساکو فساک کا ماننا فس کرنا نا کرنا فاسک اسی سے نکلے جو گنگار آدمی ہوتا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے فاسق ہو جاتا ہے گناہ کبیرا کرنے والا اس کو کہتے ہیں فاسق ٹھیک ہے نا فسکو دم مرنا فد دم مرنا دم مرنا اصل میں ہے پھر ہا زمین لگائی گئی نا دم مرنا اور تد میرا یعنی تہس نحس کر دینا تباہ و برباد کر دینا دم مرنا آیا پھر تد یہ مفول مطلق آ رہا ہے مفول مطلق تو تحس نحس کرنے کے معنی تباہ و برباد بری طرح ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جو اس کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو میری اطاعت کرو میری اطاعت کرو اصل میں تو سب سے پہلے جو مال و دولت والے لوگ ہوتے نا یہ ہی سب سے پہلے بگڑتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو کیا ہوگی کہ یہ جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ ہوگا ایسا ہے سب سے پہلے ایسے لوگ جو اس میں آئیں گے خوشحال لوگ بگڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ پھر وہ نافرمانیوں میں پڑے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جاتی ہے کہ ایک تو تمہیں خوشحالی دی ہوئی تھی ہر طرح سے تمہارے اوپر تمہارے اوپر میرے احسانات تھے پھر بھی تم نے میری نافرمانی کی تو اب تمہارا تم اس قابل ہو چکے کو تمہارے اوپر جا سلام علیکم وسلم وائس دیکھیے یہ آ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ویزا عرتنا انہ لکا کریتن جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں امر نامت رفیع اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں ایمان کا اطاعت کا ان کو حکم دیا جاتا ہے ففاسوفی ہا پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں ففاسوفی ہا پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں فق کا علیہ تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے فہق کا پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے فدمر نہ تد میرا چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں پھر ہم انہیں تباہ پر بات کر ڈالتے ہیں جب مانتے نہیں ہیں اب آگے آئٹ نمبر سترہ وہ کم اہ لکھنا منل قرون مِنْ اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے ن کے بعد ہلاک کی وم کتنی ہی وہ کم ہم نے کتنی ہی ہلاک کی منل قرون ممباد نو یعنی کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نو کے بعد ہلاک کی وکفا بے رب سب کچھ دیکھ رہا ہے خبیرم خبیرم بصیر کے پوری اپنے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں من کانا عاجلہ اللہ کا لفظ جب اس طرح ہوتا ہے تو اس سے عموماً دنیا کی زندگی مراد لی جاتی ہے دنیا دنیا کو بھی دنیا کیوں کہا جاتا ہے یہ دنوون سے ہے نا دنوون قریب کے معنی دنا کے مانا آتے ہیں نا قریب ہونے کے تو دنیا کیا مطلب یہ ہے یا یہ دنات سے مشتق ہے گٹیا چیز یا یہ قریب ہونے سے وہ ہے تو دنیا کو دنیا اس لیے کہا ہے نا یہ قریب ہے نا تو اس لیے کہا جاتا ہے تو دنیا کو دنیا تو دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے تو آج علاج سے مراد کیا آ کہ قریب کی چیز جو ہے نا اجلت سے جو ہے اجلنا جل نہ لہو فی تو ہم بھی اس کو جلدی سے کچھ دے دیتے ہیں کافر لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جو کچھ مل جائے دنیا میں مل جائے بس تو جب اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی کے اندر سب کچھ دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں کچھ بھی نہ ہو اور کتنا ملتا ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں اور بعد میں کیا ہوگا ان کے لئے جہنم میں ٹھیک ہے اور اس میں کیسے ہوں گے کہ جس میں یہ زلیلو خوار ہو کر داخل ہوں گے زلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے تو دیکھیے ذرا من من کا نا یورید جو چاہتا ہے اجلنا اجل نہ ما فی لمن ماں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ ان میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے یہ ایک ساتھی نے سوال بھی پوچھا میں انشاءاللہ بتا دوں گا چلا اس کے بعد مجھے یاد کرائیے گا تھوڑی دیر بعد جو ہے میں انشاءاللہ بتا دوں گا اس میں یہ آپ کون سی کتاب پڑھی ہیں میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں من کانا یورید العجلا اجلنا لہو فیحا ماں نشا لمن اللہ کہ دیکھو جو شخص دنیا کا فوری فائدہ چاہتا ہے نا تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو دنیا ملتی بھی نہیں ہے ہر ایک کی نہیں ملتی اللہ کہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں کہ جتنا وہ چاہتا ہے جس کے لیے چاہیں گے اور جتنا گے جو وہ مانگ رہا اس کو وہ مل جائے گا نہ لیکن آخرت ایسی نہیں ہے اس لیے آخرت کی اگلی آیت میں جب ذکر گا, گا. کہ جو آدمی آخرت کے لیے کوشش کرے گا نا تو اس کی کوشش کی اللہ قدردانی کرتے ہیں اسی قدر دانی کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کئی گناہ کر کے ہمیں دے دیں گے وہ کئی کر دیں گے تو یہاں پر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے من کانا یورید اجلتا اجلنا لہو فی ما ماں لمن لو جو شخص دنیا کے فوری فائدہ ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں اجلنا لہو اجلنا لہو تو اس کو ہم دنیا میں دے دیتے ہیں پھر کیام ماں اللہ لہو جہنما پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے یس یس لا مزمو مم جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا مدہورا یعنی وہ داخل ہوگا مضموم یعنی ذلیل ہو کر مدہورا سمجھ ذلیل و خوار ہو کر وہ داخل ہوگا اس میں یس اس میں داخل ہوگا جہنم کے اندر اور کیا ہوگا چلے یہ تو ہو ہوگے جو دنیا کے طلبگار جو صرف چاہتے ہی دنیا ہے وہ لوگ جو آخرت چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے تو اللہ نے ان کا ذکر کر دیا تو ان کا ذکر نہیں ہوا اب اللہ ان کا ذکر کرنے لگے ومن ارا، ومن اراد وسعال، جو آخرت کو چاہتا ہے صرف چاہتا نہیں ہے کوشش بھی کرتا ہے طالب تو بہت ہوتے ہیں کوشش کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا چاہنے کو تو سارے کہتے ہیں کہ اللہ بس سیدھے ڈائریکٹ جنت کے اندر جانے والے ہو جائیں بغیر کسی اس کے اللہ کہتے ہیں کہ جو آخرت چاہے اور اس کے لیے ویسے ہی کوشش کرے جیسے اس کے لیے کرنی چاہیے یہ چیز کہ جتنی اس کے لیے کوشش کرنے اتنی کوشش بھی کرے ومن اراد الاخرہ جو آخرت کا فائدہ چاہے وہ سا لہا سا اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی, جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو فاقان کا مشکورا تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی ایسے لوگوں کی قدردانی پوری کی جائے گی یعنی کوشش کی قدر دانی ہوگی وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ کام تو اتنا کیا اس کا تھوڑا نہیں بلکہ اس کام سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے دیا جائے گا آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ایک خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا تو دیکھیں ہر ایک کو مل جایا کرتی ہے دنیا, دنیا ہر ایک کو مل جایا کرتی ہے چاہے تھوڑی دیکھیں مل جایا کرتی ہے کافر بھی ہے مومن بھی ہے کوئی زیادہ محنت کرتا ہے کوئی تھوڑی محنت کرتا ہے لیکن دنیا اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں یا نہیں کر رسک مومن کو بھی ملے گا کافر کوئی متقی کو بھی ملے گا فاسق کو بھی ملے گا ٹھیک ہے نا کسی پر رزق اللہ نے بند نہیں کیا کبھی بھی کسی پر نہیں ایسا نہیں کرتے اللہ اللہ فاسقوں کو بند کر دیتے اس لیے آتا ہے نا حدیث میں کہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی مچھر نہیں مچھر کا پر تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ میسر ہوتا پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ ہوتا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو مچھر کی تو بات ہی نہیں ہے مچھر کے پر کی بات ہو رہی مچھر کا پر تو اور چھوٹا ہوتا ہے اس سے اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں, نہیں ہے تو دنیا میں تو اللہ سب کو دیتے ہیں جو نافرمانی بھی کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے اس کو بھی رس دیتے رہو دیتے رہو اس کو یہ بھی مل رہا ہے فرما بردار بھی ہے, اس کو بھی مل رہا ہے جو ہے اس کو بھی مل رہا ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ جب بھی وہ بیٹھا کرتے تھے تو کسی نہ کسی کو بلا لیا کرتے تھے کہ چلو جی میں کھانا ویسے نہ کھاؤں فوراً بلا لیا تو ایک دفعہ کافر آ گیا ایک کافر آیا تو اسے کہا کہ جی اللہ کا نام لو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں انہوں نے تو تم یہاں سے صحیح سلام کے اوپر یہ بات آئی کہ دیکھو وہ تو ہمارا یعنی نافرمان تو ہمارا تھا ہم نے تو کبھی اس کا رسک بن نہیں کیا رسک بند نہیں کیا تو ہے یہ ایک لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی کیسے دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں تو ابھی دیکھیے کل کل ندا الا کلن نا الا وہ لائے مین اتا ربک اور دنیا میں ٹھیک ہے نا یعنی اے تک تمہارے دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نہ نا... تمہارے اور تمہارے رب کی عطا اتا... کسی کے لیے بند نہیں ہے تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے, وما کانا رب کا کسی کے لیے بند نہیں ہے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تم دیکھو کئی باباز سے ایک دوسرے پر کیسے فضیلت دے رکھی ہے ہم نے آیت ریپیٹ کروں آیت نمبر بتا دیجیے کون سی آئٹ ہے ریپیٹ کرنے والی آئی ٹوینٹی کو دیکھیے ذرا کلائی وا मिन اتو ایربک جہاں تک تمہارے رب کی अता کا تعلق ہے मिन اتا اربک اتا رب بھی جہاں تک تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے تو ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نماز و امداد کا لذن استعمال کرتے ہیں نا یہ نمدو اس سے ہے نمدو میم دال دال اس کا مادہ ہے کلن یہ واقعہ ہو رہا ہے واقعہ ہو رہا ہے ہر ایک کو دی جاتی ہے یعنی کلن ہا الاقو جہاں تک تمہارے رب کی کا تعلق ہے ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی وما کا نہ کا اور دنیا میں تمہاری رب کی اتا کسی کے لیے بند نہیں ہے انظر دیکھو کئی فضلنا باز العباز کہ ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے ول رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اکبر و درجات ان. درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اکبر تب کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے اب آگے کیا کہا جا رہا ہے لا تاج اللہ آخر اللہ کے ساتھ بناؤ اللہ تج اللہ الان آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ فتح مضمومم مخضو کر بیٹھ رہو گے فتح ادا یعنی تم بیٹھ جاؤ گے مضمومم مخضولہ یعنی جو بے یارو مددگار ہو ہو کر یعنی قابل ملامت مضمومم قابل ملامت ہوگے مخضولہ بے جارو مددگار ہو کے رہ جاؤ گے یہ کہا کیا جا رہا ہے بندے کو بندے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ویسے ہی کوشش کرو ٹھیک انسان کو آخرت کی ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے جیسے اس کا حق ہے نا؟ تو پوری کو پوری وہ بتا دی گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ لاتا جل مال الاحن آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ اور یہاں پہ یہ نفی آئی ہے نہیں آئی ہے نا لا جل میں نے آپ سے کہا تھا نا نہیں کے بعد فا آئی ہے. فا نہیں کے بعد فا فاح جو چھ چیزوں کے بعد آتی ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے تو آئے نا لاتا جل مال الاحن آخر کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا پھر فا آئیے تو اس کے بعد ان مقدر ہے اس لیے کیا آیا فتح ادا اصل میں تو کیا آنا چاہیے تھا تق ادو آنا چاہیے تھا ذمہ آنا چاہیے تھا لیکن فا آئی ہے اس کے بعد ان مقدر ہے اس لیے کیا ہو گیا فتح ادا مضمومم مخضولہ یہ تق ہو جائے گا نصب آ اس کے اوپر ٹھیک ہے پھر تم بےجارو مددگار ہو کر کہیں قابل ملامت اور بے یادگار ہو کر بیٹھ رہو گے ٹھیک ہے نا الحمد اللہ, اللہ مکمل ہو گیا اب دو رکوس یعنی اس مکمل ہو چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر سرف والے ہینڈ ریس کر دیں بس آج دو یہی ہے باقی کہاں چلے گئے سنا دیے گردانے سنا گردانے سنائیے سنا آپ ایسا کرنا نا کہ تھوڑی سی ہمت کر کے نا وہ گردانے والا پیچھے سے سنائے گردانے سنائے دیکھیں ایک چیز بس یاد رکھیے گا اگر انسان پیچھے بھی رہ جائے نا جیسے اب بات ساتھی ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے سر کے حوالے سے کافی پریشان نہیں ہونا چاہیے ایک وہ آدمی ہے جو سفر کے اندر پیچھے رہ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی ہے جو سفر میں پیچھے رہ جاتا ہے اس کے ساتھی ہی آگے چلے جاتے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب میرے جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے میں تو پیچھے رہ چکا ہوں وہ آدھے راستے سے اس کا طریقہ یہ ہے یا تو وہ واپس ہو جائے یا تو وہ واپس ہو جائے اور یہ کہے کہ چلو جی اگلے کافلے کے ساتھ میں پھر دوبارہ چلوں گا اگلے کافلے کے ساتھ میں چلوں گا اور ایک ہے کہ وہ چلنا شروع کر دے کہ شاید میں کوشش کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا میں آگے اس کام تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے کہ, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم واپس ہو جاتے ہیں ہم اگلے کافل کے ساتھ چلیں گے جس وقت وہ واپس ہوتے ہیں تو جب اگلا کافلا چلتا ہے تو چلتے ہیں چلتے ہیں تھوڑی سی آگے چلتے ہیں تو بعض جگہ جا کے پھر وہ رک جاتے ہیں جب آگے جا کے رک جاتے ہیں تو پھر ان کی یہی وہ ہوتی ہے کہ چلو جی واپس ہو جاتے ہیں اگلا السلام علیکم و اللہ وائٹس اوکے تو میں آپ سے ارض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو نفسیات بتا رہا ہوں انسان کی نفسیات ہے انسان کی نفسیات ہے انسان جب کسی کام میں پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا اب سے میں اگلے والوں کے ساتھ میں ذرا تھوڑے سے شوق سے وہ کروں گا اس لیے پیچھے ہو جاؤ تو اس قافلے میں دوبارہ آ جاتا ہے تو ساری زندگی اسی طریقے سے وہ آگے چلتا ہے راستے پہ چلتا ہے اور پیچھے جاتا ہے آگے چلتا ہے اور پیچھے جاتا ہے آگے جاتا ہے آپ کہیں گے یہ پیچھے کیسے جانا ہوتا ہے یہ پیچھے ایسے جانا ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے جب بھولنا شروع کر دیتا ہے تو گویا آپ واپس اپنی جگہ کے اوپر آ جاتے ہیں اگلے سال پھر دوبارہ آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر آپ چلنا شروع کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں پھر وہ بیچ میں رہ گیا اگر کوئی تو اس لیے یہ چیزیں انسان ہمیشہ ساری زندگی اس طرح ہی لگا رہتا ہے لیکن ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے چلو یار میں پیچھے تو رہ گیا ہوں لیکن چلو پیچھے پیچھے صحیح لیکن میں چلو چلتا تو جاتا ہوں نا چلتا تو جاتا ہوں میں نے جانا تو میری منزل تو اس جگہ پہ پہلے پہنچنا ہی ہے ابھی آج نہیں تو کل جانا تو اسی جگہ کے اوپر ہی ہے تو وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے تو کرتے کرتے آتا ہے کہ وہ پہنچ جاتا ہے تو ایسے ہی یہ چیز ہے اس لیے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے کہ اچھا جی میں اگلے سال سے نا براسات کا میں اگلے سال سے شروع کروں اب تو میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں اب میں اگلے سال سے شروع کروں گا کیونکہ وہ جو ہے اس دفعہ تو جو ہے میری کچھ مجبوریاں ہو گئی تھیں اگلے سال وہ مجبوریاں نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ ہر جو دن آتا ہے نا وہ اپنے ساتھ اپنی نئی تقاضے لے کر آتا ہے ہر دن جو آتا ہے آپ ساتھ نئے تقاضے لے کر آئے گا آپ یہ بہت بڑی بےوقوفی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں ذرا یہ چند کام میں انجام دے لوں نا تو اس کے بعد جو ہے نا میری بڑے فرصت کے دن آ جائیں گے فرصت کبھی نہیں آتی ہے ہر روز اپنے ساتھ نئے تقاضہ می کنم بس چون فردا شوت آرا فردا می کنم کہتے ہے کہ ہر ہر شب گوئم ہر رات کو یہ کہتا ہوں کہ فردا ترک سودا می کنم کل صبح سے نا سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا کل سے سارے گنا بس کل سے نئی زندگی گزاروں گا بس بس چون فردا شوت جب کل آ جاتا فردا می کنم تو اس کو بھی کل پہ پٹال دیتا ہوں تو ساری زندگی ایسے ہی کل کیونکہ ہر روز کا آنے کے اپنے ایک تکان میں کچھ کام نپٹا لوں اس کے بعد یہ زندگی کی انسان کی نفسیات ہے یاد رکھیں یہ انسان کی نفسیات ہے یہ ہم ہر بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوتی ہوں کل کا کیا پتا کل کی کتنی مصروفیات آ جائیں کیا کچھ آ جائیں اس لیے پیچھے جانے کی بجائے آپ لوگ آگے چلنے کی کوشش کریں نالج سیکر بھائی نالج سیکر بھائی کدھر ہیں آپ یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ایسی بات ہوتی ہے نا کہ ہر دفعہ یہی ہوگا کہ جی میں چلو کوئی بات نہیں میں اگلے سال سے پھر شروع کر لوں گا کوئی نہیں اس دفعہ تو کچھ مجبوریاں ہو گئی تھیں اگلے سال جو ہے نا کچھ ٹائم ہمارا اچھا ہو جائے گا تو پھر ہم اس ٹائم کے اوپر نکال لیں گے